یہ اعلی حضرت کا نام احمد رضا ہے اور احمد مرسل نبی کریم علیہ السلام کا نام تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رضا جو ہے وہ ہمیں عطا ہو جب حضور راضی ہو جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے جو میں سمجھاؤں کر عطا احمد رضا احمد مرسل میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اعلی حضرت کے واسطے سے یا اللہ تو حضور علیہ السلام کی اطا رضا جو ہے وہ ہمیں عطا فرما جیسے ایک شیر میں بھی الا حضرت نے کہا کہ کوئی شیر ہے جس میں آلہ حضرت یہ التجا کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے رضا ہمیں عطا ہوئے کا ناتیہ شیر میں بھی یہ جملہ ایک اور جگہ بھی کہیں پایا جاتا چلیے مقصد حل ہو گیا اور کوئی سب ہے جناب